اگر فرشتے اس مکان میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے یا ملون الحما یشا و باسیلا کہ بلندی مارتے اور تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جب بناتے تھے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 اور آگے ساتھ لکھا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ تصویریں تانبے کی ہوتی تھیں اس کو امام تبری نہیں حضرت قطادہ فرماتے ہیں وہ لکڑی اور شیشے کی ہوتی تھی یہ عبد الرزاق کے مصندف میں آیا تو یہ اعتراض کر کے آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت میں جائز وال جواب اندالے کا کان جائز فی تلکشری آتے کانو یا ملون وہ بناتے تھے اشکال لمبے عبادت کا عبادت حافظ ابن حجر اسقلانی کلانی رحمہ اللہ فت الباری بخاری میں لکھ رہے ہیں <التلا Looking into Ant selfie> کہ وہ جنات ان کے لیے کیا بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے نبیوں اور صالحین کی شکلیں بناتے تھے جی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 ہبشے کے علاقے میں ہبشے کے علاقے میں یہ کیونکہ ہجرت کر کے ادھر گئی تھی نا تو بی پاک ہیں ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ ان کا چرچ تھا عبادت خانہ کنیسا جس کو کہتے ہیں کلیسا چرچ اس کے اندر تصویریں تھیں بی بی پاک دو بی پاک نے یا رسول نے ہبشے کے علاقے میں عبادت خانے دیکھے کے تو ان کے اندر کیا تھے تصویریں تھیں کیا تھی تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانویدرا بن والا قبر ان مسجد شرار الخل فرمایا جب کوئی نیک صالح بندہ مرتا تھا قبر پر مسجد بناتے اور دوسری بات ہے قبر کی مسجد میں اس کی تصویریں بنا دیتے سواروفی ہے تل کا سورت آلائے کا شرار الخل الا شرار الخل کہ وہ بدترین مخلوق تھے اللہ کے نام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 ان کے بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ جاندار کی تصویریں بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے حافظ ابن حضر اسقلانی کا استدلال اپنی جگہ لیکن وہ جلیل القدر تابع ہیں خیر یہ اختلاف آ گیا کہ حضرت قطادہ اور حضرت العالیہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ امبیار سالہین ملائکہ کی تصویریں بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر عبادت, قطع... عبادت کریں کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں کرتے تھے تو ہم اس طرح عبادت کریں ان کے سجد رکوع وغیرہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حالت عبادت کی تصویریں وہ بناتے تھے حضرت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 ہمیں نہیں آ رہی لیکن اب میرے بھائی بات کو سمجھنا جو آگے میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تصویریں موجود ہیں اور وہی تصویریں کہ جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے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 یہ ہے کہ کئی فکا فرماتے ہیں ان جگہوں میں تصویروں کے ہوتے ہوئے مسلمان کی نماز بلا کراہت صحیح ہے یہ مذہب ہے یہ مذہب امام بن پہ کا قرار دی یعنی امام احمد کا مذہب اسی کو قرار دیا گیا یہ میرے سامنے میرے سامنے موسوا فکہ پینتالیس جلدوں والا موسم فقہ موفقیہ موجود ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے وہ لذا کال الحابلہ لل مسلم دخل القنیست ولبیات و سلا تو فیحما من غیر کراحت عالت صحیح ہے کہ حنابلہ یعنی حنبلی مذہب والوں کے نزدیک ان چرچوں میں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 یہ کا بلا قول یہی قرار دیا کا بھی یہی قرار دیا اور اکثرافیا جو ہیں وہ بھی نماز کو محرم قرار دیتے ہیں کہتے ہیں لے اللہ وہ شیاتین کیونکہ وہ شیطانوں کا گھر ہے کیونکہ وہاں پر تصویریں ہیں فرشت تو وہاں پر جائیں گے نہیں تو حنفی حضرات ہم ہمارے امام صاحب وغیرہ حضرات حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے مکرو ہے نماز باجب الحدہ ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی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 بس شرط ہے کہ ملک سلو کے ساتھ پتا ہوا ہو اگر جنگ کے ساتھ پر اڑا دیں شہر یہ بھی دیر میں رکھنا یہ میں رکھنا جنگ اور سلو کا فرق ہے تو سلو کے ساتھ جب فرق وہ حاصل کریں تو تصویروں کو کچھ نہ کہیں جب تک اندر رہیں بہر آ جائیں تو پھر ختم بہر آئے تصویریں تو اڑا دیں پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا چرچ میں جانا جو ہے وہ ممنون نہیں ہے جمہور کے نزدیک ان چرچوں میں وہ اسی طریقے سے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 وہ اسلام کی عزت اور شوکت بنانے کے لیے <تصفح> <لئے تصفح> ان کے عبادت خانے بھی ڈیری بن جائے ہمارے جیسے ڈیرا نہیں ہوتا رہیش <تصفح> کا آنے جانے کا اینجی اسی طرح ڈیرا بن جائے تاکہ یہ زلیل ہو جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہماری عزت وقار ختم ہو گیا ہماری عبادت خانے کا یہ حال ہے کہ جیسے عام ڈیرے استعمال ہوتے ہیں اور مسافر خانے استعمال ہوتے ہیں یہ مسافر خانوں کی طرح ہمارا ڈیرا ہمارا عبادت خانہ استعمال ہو رہا ہے سمجھ گیا لیکن وہ کال اکثر اکثر شافی حضرات امام شافی کے مقل حضرات زیادہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر حرام ہے کہ وہ ایسے چرچ میں جائے جس میں تصویریں لٹک رہی ہیں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 وہ اسی حدیث، اسی حدیش سے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح کی اور حدیثوں سے کہ یہ جو, جو قبریں ہیں درباریں ہیں بزرگوں کی ان پر قبر در مسجد بنانا حرام اور مسجد گرانا فرض اس میں نماز پڑھنا حرام اب بات کو سمجھنا پھر پھر ابن تیمیہ خبیز کا دعویٰ حمبلیت کا ہے مردود شیطان کا دعویٰ حمبلیت کا ہے توجہ دینا اب بات کو سمجھنا امام احمد کا امام احمد کا مذہب بتایا کہ چرچ تصویروں سے بھرا ہوا وہاں عبادت ہوتی تھی مسجد مسجد قبر پر بناتے تھے پھر تصویریں ہیں سارا کچھ ہے امام احمد بن بل کا مذہب بتایا جا رہا ہے کہ داخلہ بھی ٹھیک ہے اور نماز بھی بلا کراہت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 تو تیرے امام نے خنزیر بتا دیا کہ مح... تیرے امام کے مذہب میں وہاں نماز ملا کر سید تو مسلمان داتا علی حجویری کی قبر پر بنی ہوئی مسجد میں نماز کو حرام اور کہتا ہے باطل ہے اور اس کو گرانا فرض ہے بتا تیرا کیا مذہب ہے تیرے امام کا کیا مذہب دچال خلیج خلیج دجال. تو وہ بھی تو کراہت کا ہے دوسرا قول دوسرا کال کا ہے ان کے اصحاب کا امام صاحب کا تھوڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں شاہ بولا اور پہلے کو مذہب کرار دے رہا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے اب ترجیح والا قول دوسرا جو ہے وہ بھی کراہٹ کا ہے یہ کتا ادھر کراہٹ کا قول ادھر کراہٹ کا ادھر باطل کا دجال چال شیتان تیری ٹھکائی کے لیے میں کافی ہوں اللہ کے بدل شیطان حرام بنا ہوا ہے شیخ الاسلام اتنا دجل فرے مکاری نماز باطل ہے مسجد گرانہ فرد ہے تیرے باپ کا فتوہ ہے کتے تیرے باپ کی شریعت بنا رکھی ہے ت نے کسی مام نے فتوا دیا ہے کہ مسجدیں گرانا فرد ہے نماز باطل ہے مصنف ابن نے ابھی شہبہ میں ابراہیم لکی نے صرف کراہت کا کال کیا ہے کہ مسجدیں وہاں پر بنانا مکروہ ہے کتے تو اتنا غلم کر رہا ہے تیرے باپ کی شریعت ہے کیا شرک شرک شرک وہاں پر شرک کیوں نہیں ہے جمہور والے ماں شرک کا شیر کا فدمہ دے رہے ہیں کیا کرت قرار دے رہا ہے شیر قرار کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بات نہیں سمجھے جاتے دجال جل نے ٹانٹ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے یہ طرح بنا ہوا ہے سوائے پھونکنے ٹوکنے کے اس کو کام نہیں ہے مسلمانوں کو مشرق کافر کہنے کے فرق کتے کو کام ہی نہیں ہے ہم بیال السلام اور اولیاء کی تنقید و ہند کے روایت کو کام ہی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا سنو اب ایسا بھی پر میں جڑا کرتا ہوں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 <تصلح> تحب، تحب، تحب، <سؤال> قبروں پر مسجدیں بنانا یہ <باناً باناً> پہلے شریعتوں میں لانت اور حرام تھا یا حضور سید عالم صلی اللہ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہے قرآن فرما اصحاب کہف پر اصحاب کہف کی جہاں وہاں پر مسجدیں مسجد شریف مسلمانوں نے بنائی اس دور اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر لانت ہے کہ انہوں نے مسجد بنا دیورت لاؤ جلدی کرو اسب کاف والی صورت یہ میں بتانا مجھے وضو ہے میرا نہیں چلو کپڑے پارے میں بھائی کا آشیا ہے ہے پرانے پاک میں قال غلبوا علی لنتخذن علی اللہ وین کا لبو آلہ امر ہم لم قرآن پاک میں نہیں اللہ یہ تفسیر میں کیا لکھ رہے ہیں قال اللہ غلبوا کا لبو لنتخذن امر ہم اللہ ہے جو, جو, جو جن حضرات کے قبضے میں ان کی درباریں آئیں قبر آئی قبریں آئیں انہوں نے کہا ہم ضرور بھی ضرور ان پر مسجد بنائیں گے اب وہ کون تھے جن کے قبضے میں آئی تفسیر یار ان خدا دا نہ ہی ساری مستری نہ بڑھو فرمایا بہم جامع ال فرمایا وہ مومنٹ جو ان درباروں پر قابض ہوئے <millimeters> اور, ایک اور ایک دور میں آکر کر متلے ہو کر انہوں نے قبضہ کیا فرما ہوں مل وہ ایمان والے اور ویسے سمجھو میرے بات سنو میرے بات سنو میرے بات اگر بے ایمان ہوتے تو مسجد کو مناتے یہاں مسجد کا لفظ کس کا لفظ ہے چرچوں کا لفظ نہیں ہے بےجا نہیں کہا کنایس نہیں کہا مسجد کیا بنائیں گے ہم مسجد بنائیں گے سمجھ نہیں آ رہی خیر آگے مزید قصہ بھی لکھ رہے, رہے ہیں لیکن کیا اللہ دیکھو اب لنت خدر علم مسجدہ اللہ تعالیٰ بغیر تردید کی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب سابقہ شریعتوں کی بات کرے اور ہماری شریعت میں نجائز ہو تو بتا دیتا ہے برقرار نہیں رکھتا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 یہ ہے یہ سننا طریقہ چلا رہا ہے لیکن اس میں جب تبدیلی کی تو یہود نسارا نے یہ تبدیلی کی کہ ساتھ تصویریں بنا کر مسجد میں لٹکا عبادت خانوں میں لٹکاتے پھر لٹکا کر ایک تو قبروں کی طرف سجدے کرتے قبروں کی طرف سجدے کرتے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 اللہ کے محبوب کی وہ مسجد جس میں نماز ایک ہزار کا درجہ رکھتی ہے وہ روزہ وہ قبر انور کے ساتھ ہے بلکہ اس وقت قبر انور میں ہے کیوں رب تالا نے رکھا اگر اگر کتے گرانا فرد ہوتا مسجد کو نماز باطل ہوتی خبیص سچال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 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا مطلب ہے ابھی خدا کا حکم اللہ کا حکم اب سوال یہ ہے جس طرح کہ اما اشا کی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں اور یہ ابن نے کا ٹبر یہاں پر پھر ہی مارتا ہے وہ جی وہاں پر وہاں پر جو مجبوری تھی وہ باہر اگر دفناتے باہر دفناتے تو ادھر لوگ پوجا پاٹ کرتے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 ادھر ادھر ہو کر نماز پڑھی جائے اگر یہی مسجد بنانے کا مانا ہے تو پھر تو وہ مسجد تو ہی کو انگلی لٹی رکھی بھائی بھائی پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مسجد بڑھ گئی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 دجال تو فت باز شیطان ہے تو تنقیس سے کا قائل کائل اگر دجال دیکھ تو صحیح چرچ میں نماز مکلو تاریمان ان کے مذہب میں نہیں ہے اور یہ باطل قرار دیتا ہے نماز کو ولیوں کی یہ وہ کرپت ہے کہ کروڑوں بار یہ نکل کر آئے اپنے ماں کے پیٹ سے تازے تازے جنم لے کر تو اس کا جواب نہیں بن سکتا ایک سے بدماش یہ اس وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں یہ بدماش میں ہو ہے ابن تیمیہ بدماش میں ہو ہے اس کو کہتے ہیں چور سینہ زور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا یہ بدماش ہے ہاں بزرگوں نے لکھا ہے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 ہاں اما پاک نے اتنا فرمایا کہ آپ صلی اللہ ہم نے دربار شریف کو بند کر دیا کیوں بند کر دیا کہیں مسجد نہ بن جائیں مسلم سکھ وہ اکمال المولم جلدو جلد ہوتے اکمال المولم دی جلدو ہوتے تھلے سرانے دو تو پھائی لیا میں تمہیں دجالوں امت مسلمہ کو پتہ یہ ایک خنزیر ہے گجرا والے کا کتا وہ ہاں اس نے یہ دجالی کو کہا ہے اشرف آصف دجالی صاحب کو اشرف آصف دجالی صاحب نہیں ہے ڈاکٹر اشرف آسف دجالی صاحب اس کو کہا ہے کہ شرط لگ رکھی ہے انہوں نے کسی مسئلے پر تو اس نے کہا ہے کہ شرط ہے ہماری اگر ہم صحیح ثابت ہو گیا ہمارا مذہب صحیح ثابت ہوا تو یہ داتا دربار ہمارے سپرد کرنا تاکہ ہم مسجد اور سب چیز پر بلڈوزر پھیریں اس کی بھری ہوئے کیسے عمر صدیق کی عمر سندی سندیق نہیں عمر عمر ابو جہل عمر, عمر بن شام بہت اچھے عمر بن شام وہ کمال جلد مولم کی سرحے پی دی ہوش ٹکانے نہیں ہونے جاؤ بند ہوش میں ہے کتاب المساجد باب بناء المساجد القبور قبروں پر مسجدیں بنانے سے رکاوٹ اب بات کو سمجھنا یہ حدیث پاک ہے یہ باب اللہ مسلم شریف میں جو کچھ ہے الحمدللہ وہ ناچیز کے حق میں ہے باب, باب،, باب،, باب کا عنوان سنو باب اللہ یا امبلا المساجد القبور وتخاد اس کو فی مسجدیں بنانا اور ان میں صورتیں بنانا ون نہ یا انتخاب القبور مساجد اور قبروں کو مسجدیں بنانا امام مسلم رحم اللہ دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں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 امام کیا فرما رہے ہیں امام مسلم نے اس قرض کر دیا خبیش کا امام مسلم نے ہی بتا دیا اور ناچی سنو اگر سن لو اگر جس طرح ناچیز نے سمجھا میں نے کہا علت مرکبہ ہے دونوں ملے گی تو علت بنے گی حرمت کی اگر علت ہوتی تو آپ پتہ کیا فرماتے مسلم شریف میں آپ فرماتے انج ان بنا ال مساجد القبور اب اتخادی سوبارفیہ قبروں پر مسجدیں بنا شا میں صورتیں بنا اب یا کا لفظ آتا تو پھر ہر ایک حرام ہوتا یہاں دونوں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 قبر کور کور کور فرماتی ہیں کالت پلولا لالے کا ابرے سا قبر ہو گہرا ان आए आए خوش یا خزا مسجد توجہ اما پاگ فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں قبر شریف کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیں کیا مطلب مسجد لکوی معنی میں ہے سجدہ گاہ قبر آگے رکھ کر ادری اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیں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 میرے خیال میں اس کا نام ہے تو اس کے اندر وہاں بھی یہ بات لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی کتاب کا حوالہ ہے بتاؤ تو ان کی بات ذہن سے نکل گئی تھی اس وجہ سے ورنہ یہ مسلم کا حوالہ ہے کس کا حوالہ ہے مسلم شریف کا کاما پاک فرماتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کوئی بے بپی سجدہ گاہ بنا لے گا یہ خطرہ نہ ہوتا تو قبر انور کو ظاہر رکھا جاتا اب بات کو سمجھ اس کا مطلب ہے جب قبر انور کو چار دیواری میں چھپا لیا گیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا بولتے نہیں یار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 کہ مسجد تب بنتی اگر ننگا کھول دیا جاتا تو ہو سکتا, ہو سکتا ہے تو قبر کو مسجد بنا لیتا تو معلوم ہوا مسجد قبر قبر کو مسجد بنانے کا یہی معنی ہے کہ بغیر کسی دیوار پردے اور رکاوٹ کے قبر سامنے ہو اور اسی کی طرف سجدہ کیا جائے اسی کی طرف اس خبیس نو کچھ پھڑ کے رکھ لو یہ ہل ہے اتنا پھاڑ کے رکھے سمجھ نہیں آئی بات معلوم ہوا ان باطل پسندوں اور گمراہوں کی جو بات ہے وہ حدیث قرآن کے سراسر خلاف ہے قرآن نے فرمایا للت خدن مسجد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 رکھنا ہو لہو یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برقتیں ہی برقیں رکھ دی ہیں وہ برقتیں کیا ہیں اللہ کا تو اور سنو یہ بنے تعمیر اور اس کے ضریعت کو تسلیم ہے یہ جو مسجد حرام ہے نا کیا ہے کعبہ شریف جہاں لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے اس کے نیچے کچھر نبیوں کے دربار لاؤ بتاؤ بتاؤ آپ کیا کریں گے اور مسجد ساتھ میں قبر, قبر باقاب باقاب پر مسجد بنانا وہ کب حرام نا ہوا جب اس میں وہ لوگ یہی علت مرکبہ ہے اور یہی کام یہود نسارا نے کیا تھا اس وجہ سے رسول اللہ نے ان پر لانت کیا اور دوسرا کام جس کی وجہ سے لانت کی ہے کہ وہ قبر کو مسجد بنا لیتے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اب آئیے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 قبر کو تعظیمی <ن SPbound> سجدہ کرنا یہ بھی شرط میں ایک ہے قبر کی طرف نماز پڑھنا لیکن ایسے سمجھے جیسے بیچ میں کھڑا ہوا قبرستان میں کھڑا ہو گیا قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قبر قبلہ ہے یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یہ بھی کرنا جو کہا کے نزدیک اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک تو قبرستان میں نماز مکرو ہی نہیں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 اپنے استاد ابن تیمیہ کے حق میں غلب کرنے والے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں ہم یہ ہاں یہ ہے ولیف ہوں یو سد ہو فلسنا بحمد اللہ ممن نغلوفی وجوان ہو فرماتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ ہمارے استاد کی اسلام فرمائے وہ جو ستیہ تو ہوں اور اس کو سیدھا کرے کیا کرے <سلام> اس کا مطلب ہے ڈینگ شگیردن چیب نظر آ رہی فرمایا اس وجہ سے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میں گلوم نہیں کرتا محطان محطان محطان میں بھی یہ بھی پہلے, پہلے, پہلے, پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کی اصلاح کرے بلکہ آپ نے زاغال علم زاغ لم رسالہ ہے آپ کا اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ریاست کی سرداری نے اس بندے کو تباہ کر دیا ہے ریاست کے شوق نے سرداری اور ریاست کے شوق نے اس بندے کو تباہ کر دیا اس کا مطلب ہے شاگرد استاد کی نیت کو بھاپ گئے امام زاہبی جیسا بندہ اس خبیص مرتوت کی نیت کو سمجھ گیا کہ یہ خود دماغ میں مطلق بننا چاہتا ہے یہ سرداری کے شوق میں ہے یہ چاہتا ہے میری پوجا پاٹ ہاں یہ چاہتا ہے میرے ماننے والے ہوں پیچھے امام کو اماموں کے ماننے والے کیوں میں خود امام شاگرد کہہ رہے ہیں فرمایا تجھے اسے ریاست کے شوق نے تباہ کر بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا انہوں نے وہ خط بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے اس خط کا ذکر حافظ عبد الرحمان حافظ عبد الرحمان سخاوی امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں انہوں نے اپنی, اپنی کتاب تاریخ کی مذمت کے خلاف, خلاف، مذمت کے خلاف, خلاف، مذمت کرنے والوں کے خلاف, خلاف میں جو انہوں نے لکھی ہے یار ایک جلد, جلد میں نامزین سے نکل گیا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 ایک روایت ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوگی اللہ کانا یکرحمت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک کے صحابی ہیں آپ حضور کی قبر انور کو ہاتھ لگانے کو مکروہ سمجھتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اب بات کو سمجھنا ابن تیمیہ کے کلام کو پڑا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے اس وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے مکرو سمجھتے تھے کہ شرک ہو جاتا ہے وہ مردو اگر شرک ہوتا تو پھر مکروہ کہاں سمجھتے پھر تو حرام کہتے لیکن اب شاگرد استاد کو لیتا ہے اور جیسے لینے کا حق ہے ویسے لیتا ہے اور مذہب سنی پر مہر لگاتا ہے چیز چشتی کی تائید اب ہوتے دیکھو آپ فرماتے ہیں قل تو ملتو ملتو ملتو میں یہ کہتا ہوں کاریہ والے کا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس لیے پسند نہیں کیا لے انہور اسا بل کیونکہ انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا ہے کیا سمجھا ہے क्यों?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 وہ حوالہ کتاب المار فتح الرجال امام عبداللہ بن احمد کی امام بن احمد, احمد بن امبل کے بیٹے, بیٹے کی Geez. اب یہ اس کا حوالہ پہ حالانکہ یہ شافئی ہے تو یہ شافعی ہیں امام لیکن امام احمد کی فقہ کی کتاب امام احمد کی کتاب کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ رد کر رہے ہیں ہم بلی ابن تیمیہ کا تو اس کو گھر سے پکڑتے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 فرماتے ہیں یہ بات روایت کی ہے امام سے ان کے بیٹے عبداللہ نے مارو مرے کس نے فین قیلا آگے خود اعتراض کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں امام صاحبی فرماتے فین قیلا فہ فعل فہل اللہ ہاتھ لگانے کا کام اور چومنے کا کام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 الا وضوء اي وقت سمو شعره المطهر يوم الحج الاكبر وقال اذا ختم لا تقاضوا تخ... فقد وقال اذا تنخم لا تق تقاد والنخامه تقوا الا في يده الرجل یاد راجو لن تھوک بے وا ما نسلے ترام کبرے او میرا ایمان شمسو دین کا بھی فرماتا ہے فرماتے جواب جی یہ ہے صحابہ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو زندگی میں مزے لوٹے زندگی زندگی میں لطف دیکھے کبلو جدو ہاؤ چومے پانی کے پانی وضو کے پانی پر لڑ مرتے تھے وقت سم شارو حجی حج اکبر کے موقع پر پال رسول اللہ نے اتروائے تو صحابہ لڑ لڑ کر لیتے تھے مکانا اور جب آپ صلی اللہ علیہ سلم شریف کا فضلا نیچے گراتے تھے لا تقاد دونخام تو آپ کا فضلہ شریف نیچے نہیں گرنے پاتا تھا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تھا فرمایا فیات لوگ کو بیا وجا اپنے چہرے پر ملتے تھے فرماتے ہیں یہ سارے مزے زندگی میں صحابہ نے لوٹ لیے نہمبا ہم وہ ہیں تو اس دولت سے محروم ہیں جب محروم ہیں تو ہمارے لیے یہی حصہ رہ گیا کہ حضور کی قبر پر لوٹ پڑے تب جیلے اس کی تعلیم کریں والے استلا میں اس کو ہاتھ لگائے چومے کی پڑے گا اس کا شرد چتر پیوں پیوں کو سمجھ لگی ڈی دئیے چمبڑ چمبڑ تازیا کریے والے چکیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے فتوا ایمان زہابی کا پکا مشرق آج کے بعد وہابیوں کے مذہب کے مطابق جب تمہارے سامنے امام صاحبی کی بات کرنے لگے وہاں حوالہ دینے لگے ان کو کہو کتے مشرف کا حوالہ نہیں چل سکتا اور بولو مشرف کا حوالہ اللہ ترا آگے, آگے فرماتے ہاں ہیں اپنے, اپنے, اپنے دعوے کی تصدیق کالا جو کپل ہو جانا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 جب وہ اپنا ہاتھ مبارک دکھاتے پھر اس ہاتھ پر مو شریف ملتے ہاتھ ملتے اور پھر چہرے پر لگاتے تو میاں صاحب کی زبان کہہ دیا jin aankhiyan oh saada dilbar mithha jin aankhiyan de darbar ہدر لسو حضرت لسلو لس بار بار سنی لگے جسم کے ساتھ لگتا تو ہاتھ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 ابو را بھی جسمت کو دیکھ رہے حضرت حسن حسین کی ناف کو چومتے ہیں کیوں رسول اللہ نے بات کو سمجھنا فرماتے ہیں بن بے بنو بنلہ رسول والا نہیں بننا والناس اجمائی فرماتے کیوں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 فرماتے, فرماتے ہیں کے وہ تبو رہے, رہے, رہے مومنین, مومنین تو ایسے ہیں جو ابو بکرو مر سے بھی, بھی پیار, بھی پیار, پیار اپنی جان سے زیادہ کرتے آج ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اسی لیے فرمایا ہمارے لیے ہمارے لیے جندار نے یہ حکایت نکل کی بدرگوں کی ہاں جی جب ہاں کان اب جب البکائے جب کے اندر موجود تھا ایک شخص کو اس نے سنا ایک شخص کو سنا بکر کو گالی دیتے ہوئے تو اس جندار نے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی ہمارے ابو بکر کو بکواس کرتا ہے امام زہبی یہ بات نکل کر کے بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ تو رسول اللہ ہے مومن تو ابو بکر عمر سے بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا چاہتے سنو سنو سنو میرے بھائی امام شمس الدین صاحبی رحمہ اللہ جو ہے آج کے بعد ان کے متعلق اس بات پڑھنے کے بعد ایک نیا ایک کادنا چیز کے اندر آپ آگے فرماتے ہیں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 یا فرماتا امام وکذالک القول في سجود المسلم لقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على سبیل التعظیم والتبجیل لا جکفر بهی عصلا بل یکون عاصل جن فالجورف ان هذا منحیج عنه فکذا صلاة الالقبر ہے کتے لوگ یار ایسا بے مان شیطان آدمی یار کمال ہے میرے خیال میں امام زابر احمد اللہ جو ہے نا وہ جو انہوں نے کہا یار وہ آخری دور کا خط جو لکھا اور آخری دور میں رسالہ لکھا ہوگا اس میں اس کی صحیح انہوں نے کہا تجھے ریاست اور سرداری کے شوق نے تباہ کر دیا استاد تیرا پٹھا بہ گیا ہے تیرا پٹھا ہاں موجود ہے عمر لیا یار کر دیا لیا جلدی کر یار جلدی کر حوالہ بچ عبارت ہی پڑھ دے شراب کر لو یہ شراب کر لو آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا بھی یہی آل ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی تعظیم سے ماہ سجدہ کرتا ہے حضور کی قبر کی طرف یا کسی اور کی قبر کی طرف تو فرمایا وہ مشرق کافر نہیں ہے صرف گناہ ہے صرف اب لعنات بھیجو ان پر جو مسلمان جو مسلمانوں کو قبر کی طرف چل پڑا مشرق ہاتھ لگایا مشرق زیارت کی نیت کی بے سورو اگر یہ شرک ہوتا چشتیوں کا سردار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تمام ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ دادا اجمیری کے دربار پر نہ بیٹھتا متواترات میں سے اور کتے یہ تو متواترات میں سے یہ تو ہم ہم الحمدللہ کابرن ان کابر جیلن جیلن جیلن یہ تو ہم اپنے آبا و سے پوری دنیا میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ چل گاہ حضور خارجہ اجمیری کی ہے مان سے بچاؤ نہیں بنی ہوئی وہاں پر वाँ पर, वाँ पर, اور یہ مشہور شیر آپ کا نہیں ہے جب آپ نے وہاں سے فیض پایا تو اٹھتے ہوئے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مزہ نورے خدا گنج بخش فیض عالم مزہ نورے خدا نہ کے سارا پیر کامل کامل دجال کے, حرامی. حرامی دجال کے بیٹے حرامی حرامی دجال کے بیٹے حرامی حرامی تمہاری بک بک سنیں کہ ہم بزرگوں کو دیکھیں امام شمس الدین شمسین اور دیوام فکا کی تمام اماموں کی باتوں کو دیکھیں کہ تمہاری ٹا ٹان کتے علی سنیں نہ قرآن سمجھنا حدیث سمجھنا آپ نو کسے کسی شاعری صرف ایک ساون دیا وہ بھی ساون کا مہینا آیا کوئی سنے نہ سنے یہ بھی سور آد آتے نے کوئی سنے نہ سنے پتے نہیں دی تاریخ کے خانوں میں یار ساگل ہوگی تاریخ کے خیر یہ حوالہ ایمان سے امام صاحبی کا یہ کتاب لینا تم پر فرض ہو گئی کمال کر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 صای پاک صحابی حضرت انس ادھر سے حضرت عمر <سلام> حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی قبریں انور سامنے آئے <سلام> حضرت عمر فرماتے ہو نماز وہ پڑھ رہے ہیں فرماؤ آن> <سلام> انہوں نے پھر یہ کتاب کتاب نکال کر سنا ہاں کتاب نکال کر سناتا ہوں خیر،, خیر،, خیر،, خیر بات, بات نہیں سمجھ, سمجھ بات بات बात, बात, बात کی وقت ہوا نکلی ہے نکلی ہے کسی پاس بولن جوگا نہیں رہا But that's Shaq islam